نے ایک دعا استعمال کی اس دعا کے, لیے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس جگہ پر کسی شر کو نہ آنے دے گا ہر شر سے معقوض رکھے گا لیکن جب نکلا کہیں سے بھی نکلیں آپ ایک جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ جانے لگے وہاں کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے بسم اللہ ولیجنا بسم اللہ خرج نا اور اللہ اس جگہ پر ہم داخل ہوئے تھے چاہے گھر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو بسم اللہ والجنہ اللہ کے نام سے ہم یہاں آئے تھے اللہ کے نام سے نکل رہے ہیں قوال اللہ ہی توکل رہا اور اللہ پر توکل کر کے ہم جا رہے ہیں یہ دو پڑھ لیں گے اسی طرح چلتے پھرتے ذکر اذکار کا بہت بڑا بہرحال درجہ ہے یہ ہے طریقے توحید کے یا موحدین کے پناہ لینے کی کسی چیز سے اسی طرح آپ کسی بھی بیماری سے پناہ مانگیں اور عزت اللہ و قدرتی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 یہ وہی سرخ مرغہ مانگ رہی تھی یہ بیماری اور دیوی یہ چلی گئی کوئی بھی اس طرح کی چیز کی پناہ مانگنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ذبی عزت اللہ اللہ کی عزت اللہ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دے کر کے ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ذبی عزت اللہ قدراضر جو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 بری بیماری دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ایک عام لفظ کے ساتھ تمام بیماریوں کا ذکر آ گیا سعید اسلام ہر بری بیماری سے تو آدمی کو ان سب چیزوں سے ان سب, سب تاویزات سے اپنی پناہ اللہ کے اللہ کے اللہ, کے اللہ سے فلاں لینے چاہیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہ کہ کسی شیطان نہ کہ کسی ولی کسی قبر یا کسی درخت کے کا سہارا لے کیونکہ یہ آئن شیت ہو کیونکہ یہ پناہ جو ہے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 یہ چیز مسلمانوں میں ہے حقیقت میں یہ چیز ہے قبروں کے ساتھ وریوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے یہ عین شرک ہے اس, کے, اس میں کوئی شبہ نہیں اس وجہ سے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے صرف سوچنا ہے کہ آخر اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں کہا ہے الکبریا اور فمن امنزانی فقد ابنی یہ جو بڑا ہونا لینا دینا کبریا کا لفظ بہت عام ہے یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے جس نے کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ میری چادر ہے اور کسی نے اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد اغغبنی مجھے غصہ کر دیا اغگ بنی اور جو شخص مجھے غصہ کرے گا ادقل تو ہوناری میں اپنے جہنم میں اس کو داخل کروں یہی کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علیہ کبھی کا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 تو تم ظالم ہو گئے اور ظالم کے معنی یہاں شرک ہے یعنی تم مشرک ہو گئے جیسے کہ حضرت لقمان نے کہا ہے کہ ان تشرک بلّہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو ان لظلم کا غلط یہی معنی ہے عید الفین کا فہم اگر تم نے ایسا کیا تو تم مشرک ہو گئے اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالی نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں ہم سسک اللہ کا شیف اللہ اللہ, اللہ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 دیکھا وہ بول نہیں رہا تھا کسی <تصفح> باتیں کرتا تھا بولتا بہت تھا لیکن کچھ سمجھ میں آتا تھا اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب حاجی علی جان میں جا کر کے ان کی خبر پر وہ چٹائیں گے ایسا تو بولنے لگے گا اللہ کی قدرت پھر بھی نہیں بولا لیکن جب عمر بڑی ہو ہوگی دس سال کی تو بولنا شروع کیا اس نے تو بہرحال ایسا کرتے ہیں لوگ یہ <تصفح> <فرح> کوئی بھی مصیبت اللہ کے علاوہ یہ چیز اسی مشہور اور معروف ہے کہ اس کی تودی اور اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو تو سوچنا چاہیے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 ان مشترکین سے بھی گئے گزرے مسلمانوں میں مشرقین ہیں کیوں کہ وہ صاحب قبر کو درخت کو پتھر کو وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ڈائریکٹ انہیں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کتنے بڑے کتنا بڑا شک ہو گیا وہیں یہ ود خیر اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ تمہارے ساتھ کریں فلارات دل فبری اس کو کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا اسی کو بھی میں نوا دی جس کو جس طرح دینا چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اول الغفور الرحیم اور وہ منفرت کرنے والا رحم والا بھی ہے دیکھیے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے آیت کوئی تجیل کا نام دیا ہے یعنی آیت میں جو آخر میں الغفور الرحیم اوہ السمی البصیر اح العزیز الرحیم جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے رحمت والے ہیں مقصد والے ہیں تو یہ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گنا ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں توبہ کے شرط کے ساتھ وہ الغفور رہے اگر کسی نے شرک بھی کیا ہے سب سے بڑا گناہ اور توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ رحم اور کرم والے ہیں اللہ تعالیٰ اس, اس, کے اس, اس گناہ کو معاف کریں گویا آیت کی تزیل میں لوگوں کو تنبیہ یا لوگوں کو ابھارنا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی سدبار اگر تھو باشکنی بازائی سو مرتبہ بھی توبہ توڑا ہو تو آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ معاف کریں گے یا عبادی اللہ دین اضرم حسن لکن رحمت اللہ, ان اللہ جميعًا. یہ ہے یا بلاغت یہ آیت کو غفور الرحیم سے ختم کرنے کا یہ علماء نے بیان کیا کہ اتنا بڑا گناہ ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالی سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں ان الدین اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو اور ان سے تم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 وہاں رزتنگ کہا اور یہاں ارزق کہا جتنی روزی چاہو الفلام استغراک ہو کہ جتنی روزی میں تم جس طرح کی بھی روزی قیر طرف کرنا چاہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو وہ ابدو ہو ہو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو ترجم اسی کی طرف تمہیں جانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ابل من میتھ مندول اس شخص سے بڑھ کر کے کوئی گون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ذات کو پکارتا ہے ملا مل یستی بولے مل قیامت قیامت تک ان کی اس دعا کو قبول نہیں کر سکتے یا ان کی ندا کو سن نہیں سکتی تو سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو کسی پتھر کسی درخت یا کسی قبر کے مقبول سے اپنی حاجت طلبی کرے اس سے بڑھ کر کے کوئی کوئی گمراہ نہیں ہے ومن ابلو کون ہے اس سے بڑھ کر کے گمراہ ممت اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے ایسی اجار کو جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے نہ سن سکتے ہیں ان قیامت تک یعنی گویا یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما یہ اسل کو خارونا شامل قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر حالت میں وہ تمہاری پکار کو تمہاری طلب کو نہ سن سکتے ہیں نہ اس کو پوری کر سکتے ہیں وہ ان ہم اندوائے ہم اور یہ لوگ ان کی پکارنے سے ان کی ندا سے یا ان کی دعا سے وہ قابل ہیں وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کوئی آ کر کے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو پھر کیسے ایسی, ایسی ذات سے یا ایسے آدمی سے یا ایسے قبر ایسی قبر سے ایسے درخت سے کیسے طلب کیا جائے یا کس عقل سے طلب کیا جائے وہ کوئی داخشر النا سکان الحم آدان جب میدان حشر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لمن البلکل آج کے دن بعد کس کی ہے کوئی جواب نہیں دے گا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 کالا سبہان کا ماں قلطم علامہ امر تنی تو پاک ہے ماں قلطم علامہ امر تنی میں نے تو انہیں اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا ان کن تو کل تحقیم اگر میں نے کہا ہوگا تو تو علامہ البئی بھائی جانتا ہے انکا کا انسان اللہ البئی ماں کل طلح اللہ ہم نے صرف تیری ہی عبادت کی ان کو کا حکم دیا تھا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 کی اپنی عقل کو کام میں لا کر کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے موقع پر اس طرح کا ذکر کیا ابلا تا کیوں عقل نہیں رکھتے ابلا تب ضرور دیکھتے نہیں ابلا سفر کروں کیوں سوچتے نہیں ہم اللہ قلوب لو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 اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور طوسل اور استعانہ کے قائل تھے ان کے ان کے اوپر بے کیا ہے علما نے اس زمانے کے علما نے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ستیزہ کہاں رہا ہے ازل ستا امروز ہمیشہ سے یہ چیز رہے گی غلط باتیں سر اٹھائیں گی لیکن اللہ کی قدرت سے صحیح بات کہنے والے بھی لوگ رہیں گے انشاءاللہ اس کو پہنچانے والے بھی لوگ رہیں گے زیادہ سے زیادہ ہو کہ کبھی وہ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 وہ یکش اور اس کے اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے وہ اجالک اللہ کے علاوہ کون تم کو زمین میں نائب بنا کر کے بھیجا ہے الہ ہم اللہ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے سبرانی میں ایک روایت ہے ان حکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار رسول کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتا رہتا تھا فقان بعض ان لوگوں نے کہا وہ بنا، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں مدد طلب کریں اس منافق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پناہ دیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمل استغاط ہو مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا یا مجھ سے استغاثہ یا مدد لینا جائز نہیں ہے ان نمای استغاط ہو یا مدد دینے والا اللہ ہی ہے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 فلاں کو غوث پا... پاک بنائے ہیں یا غوث اعظم بنائے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں یہ آئیں شرک ہوا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں جب پیارے رسول کی ذات اس درجے پر نہیں ہے تو آپ کی امت کا کے آگے یا پیچھے کوئی بھی آدمی ہو آپ کے خاکے قدم پر تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ بتانا کہ وہ دستگیر ہو گئے اور یہ غوث پاک ہو گئے دستگیر... دستگیر کہنے کا جو سبب ہے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 یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف جس قرآن نے کہا ہے محمد الرسول اللہ ولدینا اشدا القفار اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قد ردی الله عن عید وباہ کا تحت شجرا اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیت کر رہے تھے شجرت خدیبیہ یا ادیبیہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو ان کو لوگ کافر کہہ رہے ہیں بارہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے حضرت عائشہ کو اجتحام دینا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 واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے اماموں کو بہت سی حیثیت نہیں ملی حضرت حضرتکر کے پاس جو پیارے رسول کے ساتھ یار غار اور شروع سے آخر تک پیارے رسول کے وصال تک آپ ان کے ساتھ رہے لیکن ان کے پاس ایک گڑیا آئی کہتی ہے کہ آتی من ابنی من ابنی ابنی میرے پوتے کا مجھے میرے پوتے کا انتقال ہو گیا اس کے طریقہ میں سے میرا حصہ دی دیجیے حضرت تبو بکر کہتے ہیں کہ ماں اجیت اللہ کتابوں میں ڈھونڈیں آپ انہی علماء سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کیا یہ حدیث نہیں جانتے تھے وہ تو علام الغیب نہیں تھے یا نبی نہیں تھے بشر ہی تھے امام حضرت ابوبکر امام الماں خلیفہ راشد انہوں نے کہا ماں اجیت اللہ فی کتاب اللہ سے اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ نہیں مجھے مل رہا ہے وہ ماں اجیت فی کتاب فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی ایسی پیارے رسول کی حدیث بھی یاد نہیں ہے ولا کن لوٹ جاؤ حتل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 اس پران کا ثواب بخشتے ہیں. یہ چیز غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی جو چیز نہیں تھی وہ بدعت ہے وہ غلط ہے وہ ضلعت ہے وہ گمراہی ہے اور وہ میں لے جانے والی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلو بدعت انہا وہ کلو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کھوں کھوںک کر کے قدم اور کٹول کر کے ہاتھ رکھنا چاہیے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 ان کی ذلت کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے سمجھا اللہ تعالیٰ اس کے دانت توڑے کیا جنات کسی انسان کے ساتھ ذرا کر سکتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ جن... اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ آیا ہے روایات میں کہ شیطان کھیلتا رہتا ہے آدمی کی سریل سے لیکن اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ میں نہ خوبصورت سے الخبائز تو اس کے شرط پڑھا مل جاتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو لوگ